اور ان کے دلوں میں ریب ہے شکوک و شبہات ہے اور وہ اپنے اس ریب ہی میں متردد ہو کر رہ گئے یہ دفاق کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان ابھی بغض اور انعد کی اس انتہا کو نہیں پہنچا ہے بلکہ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے مزمزبین بین ذالک لا اولا ولا الاحا اولا مزمزب ہے ان کے در نہ ان کے, نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے نہ ادھر یکسو ہے نہ ادھر یکسو یہ در حقیقت ظوف ایمان سے آگے بڑھ کر پھر جب وہ مرد نفاق شروع ہوتا ہے تو پہلی دو منزلوں کی حد تک بھی ابھی گنجائش ہوتی ہے کہ ابھی جب تک یہ برد اور انعد پیدا نہیں ہو گیا ہے تو گویا کہ انسان متردد سا ہے چھٹکا ہوا ہے بڑھو نہ بڑھو چلو نہ چلو ان دونوں کے درمیان ابھی اس کے تردد مترددین یہاں جو لفظ آیا ہے فہوم فی وہ اپنے اسی شک اور شبے کی وجہ سے متردد ہے تو متردد اور مزبزب مزبزبین ابین ذالب اللہ ولا الاؤ و راد الخروج اب دیکھیے یہ ان کی گویا کے جو باتمی کیفیت ہے اب ان پر اس طریقے سے آیا کی جا رہی ہے کہ ان پر اپنی حقیقت خود منکش ہو جائے وہ خود اپنے دل کو ٹٹونے اور اپنے گریبانوں میں جھانکے وہ لہ اراد الخروج لہو خود بتا اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا اگر حقیقت میں ان کا کوئی ارادہ ہوتا اس وقت تو آ گئے نا اچانک کہ مجھے یہ مجبوری پیش آ گئی میری میری بیوی اتنی شرید بیمار پڑ گئی ہے میں اس لیے نہیں جا سکتا لیکن انہوں نے پہلے تو کوئی اہتمام کیا ہوتا اگر ارادہ ہوتا بیوی بی تو اب بیمار پڑی ہے یا کوئی فوری مصیبت تو اب ان کے کہنے کے مطابق ان پر نازل ہو گئی ہے لیکن اگر ان کا ارادہ ہوتا ولاؤ اراد الخروج اللہ اگر ان کا ارادہ ہوتا اللہ کی راہ میں نکلنے کا تو اس کے لیے کوئی سال و سامان فراہم کرتے اعداد سامان فراہم کرنا کوئی اس کے لیے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرتے ولاکن کرے ہم لوگ لیکن اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا اٹھنا اب یہ ہے بہت اہم نقطہ اس کو سمجھ لیجئے کہ عالم واقعہ میں جو کچھ ہوتا ہے بالفعل اس میں ہمیشہ جیسا کہ میں نے سورہ تغابل کے درس میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ دو فیکٹرز ہمیشہ موجود ہوتے ایک کسی شخص کا ارادہ اور ایک اللہ کی طرف سے تائید اور توفیق اور تحصیل عزم یا کم سے کم عزم دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا معاملہ بالفعل فیل نہیں ہو سکے گا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس عینم کو اٹھا لوں میرا ارادہ تھا اللہ کی توفیق کو تحصیل ہوئی ہے اس کا عزم ہوا ہے تو میں نے اس کو اٹھایا ہوں. تو اسی اعتبار سے سمجھئے کہ مظاہر تو یہ ہے کہ ایک شخص نہیں جا رہا نہیں جا رہا اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوا یا یہ کہ اگر کسی درجے میں ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزم نہیں ملا اب یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہو رہی ہیں نہ ان کا ارادہ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی اس وقت ان کے لیے ایسی رہنمائی ہوئی یا ہوئی یا تحصیر ہوئی کہ وہ اپنے اس عدم ارادے کے باوجود بھی نکلنے کا کوئی خیال اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں تو اب یہاں ادارہ کیا جا رہا دوسری بات کی طرف کہ در حقیقت اللہ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا توفیق اللہ کی شامل حال نہیں ہوئی اللہ تعالی نے گویا کہ ان کا نکلنے کا ارادہ جو ہے اس کی تائید نہیں فرمائی تو فرمایا بلا کن کرے ہم باساؤں ہوں تو اللہ نے انہیں ڈھیلا کر دیا سست کر دیا بٹھا دیا وکیل اکرود عمال کائدین اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اب بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے وہ آگے آ رہی لو خرجوف ہی ما ماں جادو کم اللہ خوالا بالکل وہی بات جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول مبارک کے حوالے سے گزشتہ نشست میں آپ کو سنائی تھی کہ چھوڑو اس کے تذکرے کو اگر اس میں کوئی خیر ہے تو آج ہمارے ساتھ نہیں آیا کل اللہ اسے ہمارے ساتھ ملا دے گا شامل کر گا اور اگر خیر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے شر سے تم بچ گئے اس لیے کہ اگر خیر نہیں ہے ساتھ آتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ انگیزی کرتا شرنگیزی کرتا کوئی نہ کوئی جو ہے تمہارے لیے مشکلات پیدا کرتا وہی بات یہاں آئی ہے لو خ روفی کو زادو کو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی کوئی, کوئی تکلیف دے بات کوئی جھگڑا کہیں کوئی جاہلیت کا کوئی قصہ شروع کر کے مسلمانوں کو لڑا دینے کی کوشش جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا بلاؤ بو خلا نقم یب القم اور تمہارے درمیان وہ گھوڑے دوڑ آتے تاکہ کوئی فتنا اٹھائے جیسے کہ اس سے قبل بدل مستلق کے قصبے میں ہو چکا ہے جبکہ عبداللہ ابن ابئی نے وہاں ہنگامہ کھڑا کروا دیا تھا اور جبکہ الفاظ کہے تھے کہ انصار مدینہ سے کہ یہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی جن کو کھلا پلا کے موٹا کیا اب یہی ہے کہ جو تمہارے تمہارے سر کو آ رہے ہیں اور اس نے پھر وہ کہاوت جو عربی زبان کی نہایت دیدہ دریری کے ساتھ اس کو استعمال کیا کہ ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو کبھی تمہیں کو پھاڑے گا تمہیں کو کاٹے گا آج ان کو تم نے جو ہے تمہارے کو, ٹکڑوں پر پل کر ان کی یہ جرت ہو گئی کہ وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے حالانکہ چھوٹا سا معمولی سا جیسا کہ دو اشخاص کے درمیان کو تنازع ہو جاتا ہے اس قسم کا معاملہ تھا لیکن ہوا دینے والے جو ہیں ان کو تو ایسے مواقع کی تلاش رہتی ہے اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بلاؤ گا خلا نقم یبو نقم اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی اجازت نہ دیتے فرض کیجیے کوئی شخص اپنا پردہ چاک ہونے سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبردستی جبر کر کے نکل ہی جب نکل کر آتا تو کرتا تو یہاں پہ فد اٹھاتا اس کے سوا کیا کرتا تو گویا کے ایک عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ایک پہلو سے اس پر گلف کی گئی اگر آپ نے اجازت دی ان کا پردہ پڑا رہ گیا لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حکمت مانے ہے وہ ہماری غلطیوں کے اندر بھی کہیں خیر پیدا کر سکتا ہے کہیں کوتاہی مسلمانوں سے ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے اسے کرے بلکہ اس کو کسی خیر کا ذریعہ بنا دے یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت قابلہ میں اور اس کی حکمت کے اندر کوئی معیل نہیں یہاں در حقیقت وہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹوکا گیا کہ آپ نے اجازت کیوں دی لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک حکمت اور مسلح تھی کہ جس کا پردہ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں اٹھا دیا اور اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا وہ فی کن لہو اور تمہارے مابین ان کے لیے سننے والے بہت ہیں سما بہت ہی کان لگا کر سننے والے تمہارے مابین ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یعنی یہ کہ ہر درجے کے جیسا کہ میں نے کئی عرض کیا مسلمان تھے ایسے بھی تھے جن میں ابھی صرف ضوف ایمان تھا ابھی نفاق کا مرض نہیں شروع ہوا تھا ایسے بھی تھے جو نفاق کی صرف پہلی, پہلی سٹیج میں تھے اب یہ لوگ جو ہے یہ ظاہر باتیں منافق اس طرح کے نہیں تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر ایک آمادگی رہتی تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے منافقوں کے اور بڑے چودھری تھے اور نوسا تھے ان کے وہ ان کی باتیں توجہ سے سنتے تھے توجہ سے سنتے تھے تو مرض ان کا پروان چڑھتا تھا اور دوسری سے تیسری اسٹیج کو پہنچتا تھا تو سماؤن لہم کا لہم کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے سلط نے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں ان کے لیے سنتے ہیں سانگل لینے کے لیے تمہارے درمیان آتے ہیں تاکہ جا کے وہ جو احمت القفر ہیں جو مدینہ کے امت القفر ہیں یعنی منافقین ان کو جا کر حالات بتا سکیں اور رپورٹ کر سکیں تو سلف کی تو اکثر کی رائے یہ ہے کہ سمباؤن اور کے معنی یہ ہے لیکن یہ کہ موجودہ مترجمین نے بھی اور مفسرین نے بھی زیادہ اس کو پسند کیا ہے کہ ان کے اندر ایک آمادگی پائی جاتی ہے یہ لینڈ ایئر ٹو دیم اپنے اپنے کان جو ہے لگاتے ہیں درہ ان کی باتیں سنتے ہیں توجہ کے ساتھ گویا کہ طبیعت میں چونکہ دل میں روگ ہے اس کا ایک ظہور اس شکل میں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو توجہ سے اور دلی آمادگی کے ساتھ سنتے ہیں اس میں بھی گویا کہ ان اصحاب کو وان کیا جا رہا جن میں کسی درجے میں ابھی یہ ابتدائی مرض موجود تھا کہ وہ جان لے کے یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت خطرے کی یعنی سرخ بتی کے مانند ہے یہ کیفیت بھی اگر ہے کہ ان کی بات آپ توجہ سے سنتے ہیں تو اس سے بھی گویا کے نفاق کی طرف پیش رفت کا راستہ کھل جائے گا واللہ اللہ علمضوالمین اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے لقد قدیم بغم من قبل یہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے فتنے اٹھاتے رہے کوشش کرتے رہے فتنہ انگیزی کی وقل نب امور اور آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی اپنی امکان بھر کوشش کرتے رہے ہیں حتہ جال حق وظہ رحم اللہ وحل کا رحم یہاں تک کہ اللہ کا حق آگیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا اور وہ ناپسند ہی کرتے رہے انہیں تو اس کے لیے کوئی ان کے اندر آمادگی نہیں تھی یہاں اس سے مراد ہے درحقیقت فتح مکہ حتیہ جال حقو وظاہر العم غالب ہو گیا ظاہر ہو گیا اللہ کا معاملہ دین کو غلبہ ہو گیا جزیرہ نمایاں عرب کی حت تک جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تکمیل ہو چکی تھی فرائض نبوت کی اتمام حجت پورے عرب پر کیا جا چکا اور یہ کہ دین حق کا غلبہ جو ہے پورے جزیرہ نمایاں عرب پر اپنی تکمیل کو پہنچ چکا حتیہ جا الحق چنانچہ اسی کی جو تصویر ہے ازا جال نصر اللہ والفتح و الناس تن فی دین اللہ افوا جا اسی کی طرف اشارہ ہے حتیہ جال حق وظہر امر اللہ کار ہُن اب منافقوں کو تو ظاہر بات ہے یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کے دین کا اس طور سے غلبہ ہو جائے وہ تو اس امید میں ابھی جی رہے تھے کہ کوئی اور نئی فوج کشی مدینے پر ہو اور مسلمانوں کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شکست سے دوچار ہونا پڑے وہ منہ یقول و غلی ولا تفتنی ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فٹنے میں نہ ڈالیے یہ ایک نہایت ہی بد باطن اور نہایت گستاخ قسم کا جو منافق تھا جد ابن قیس اور یہ وہ شخص ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھا اور واحد یہی ہے کہ جس نے حضور سے بیٹھ نہیں کی تھی بیٹھ انضوان میں شامل نہیں ہوا باقی پورا جو مجمع تھا چودہ سو یا پندرہ سو بعض روایات کے روح سے اٹھارہ سو صاحبہ نے بیٹھ کی ہے ایک منفرد رہا جس نے اس بھی بیٹھ نہیں یہی جد ابن نے ہے یہ حضور کے پاس آیا کہ حضور اور بہت سی گستاخی کے انداز میں کہ مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں بڑا حسن پرست قسم کا انسان واقع ہوا ہوں اور شامی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکوں گا تو مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے اس امتحان میں نہ ڈالیے ببل ہوں میں یقول و ضلی ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے یہ کہا یا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے رخصت دے دیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے امتحان میں نہ ڈالیے اور بڑے پیارے الفاظ آئے اللہ فلفنت سپتوں فتنے میں تو پڑھ چکے فتنے میں تو اب ان کا یوں سمجھیے کہ فیصلہ ہو گیا کہ فتنے میں مبتلا ہو گیا یہ شخص یہ کس فتنے سے بچنا چاہ رہا ہے فتنے میں تو گرفتار ہو چکا آخری درجے میں ناکامی جو ہے اس کی وہ سامنے ظاہر ہو چکی وہ ان جہنم المحی تمبل کافری اور اصل میں تو جہنم ہے کہ جو ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے گھراؤ کیے ہوئے یہ الفاظ جو ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے ظاہری حواس کے اعتبار سے تو جنت بھی دور ہے اور اور دو دخ بھی دور ہے اور قیامت بھی ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے لیکن مانوی اور باتمی طور پر گویا کہ جہنم جو ہے احاطہ کیے ہوئے اس وقت بھی کافروں کا جھیرے میں دیے ہوئے جہنم ان کو اپنے وینا جہنم المحیمت بھی کافری ان توصیب کا حسنت السو اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے کوئی خوبی پہنچتی ہے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی فقہ اور نصرت الہی کا مظہر سامنے آتا ہے انہیں برا لگتا ہے یہ ہے اصل میں وہ سٹیج جس میں بغض پیدا ہو جاتا میں نے عرض کیا کہ یہ جو منافقت کی تین سٹیجز ہیں ان کو اچھی طرح کلیئرلی سمجھ لی پہلی سٹیج پر صرف جھوٹے بہانے امتحان اور آزمائش سے بچنے کی دوسری سٹیج پر جھوٹی قسمیں حلف یہ تخز ایمان اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تیسری سٹیج پر آ کر بگز اور عداوت تو یہ درحقیقت ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے ان تصب کا حسن تنتصور آپ کو کوئی خیر پہنچتا ہے بھلائی پہنچتی ہے کوئی کامیابی آپ کے قدم چھوڑتی ہے انہیں بری لگتی ہے وہ ان تو صب کا مصیبتوں یقونوں کا خزنہ امرانہ من قبل و ط فرحم اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا اب یہ معلوم تھا یہ تو حماقت کر رہے تھے غلطی کر رہے تھے ہم تو اتنے بے وقوف نہیں ہیں جیسے کہ ان کے الفاظ سورہ بکرا میں آئے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی ذاکی اللہ عامن کماس قالو انومن کما سفہار جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کے مانے ایمان لا انہیں تو اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں خیر اور شر کی نہیں تو یہ تو بالکل دیوانے ہو گئے پاگل ہو گئے تو ہم تو دیوانے اور پاگل نہیں اس انداز میں وہ خشیاں مناتے تھے خد اخذ امن انامل قبل ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے درست کر لیا تھا بے طلّم فرحون اور اتراتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے وہ پیٹھ بوڑتے ہیں یہاں اب دعایات جو آ رہی ہیں وہ گویا کہ آج کے سبق کا اصل حاصل ہے اللہ یوسیب انا اللہ ماں کٹب اللہ لنا ہوا مولانا اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہم پر ہر جس کوئی مصیبت نہیں آ سکتی کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی مصیبت کوئی تکلیف کیونکہ مصیبت اصابہ یصیب و جو ہے یہ تو عام ہے کوئی بھی واقعہ واقعہ اگر آپ کے لیے خوشگوار ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے ناگوار ہے آپ کو رنج اور صدمہ ہوتا ہے عام طور پر اس دوسری قسم کے حوادث و واقعات کے لیے لفظ مصیبت ہے کہ جو انسان کو ناگوار وہ نہیں اسی بنا اللہ ماں کا تم کہہ دیجئے ہم پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی کوئی حادثہ کوئی تکلیف کوئی مصیبت سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے ہمارا حمایتی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے حامی ہے ناصر ہے ہمارا محبوب ہے مقصود ہے اگر اس کی طرف سے کوئی ابتدا کو آزمائش کوئی تکلیف آئے تو ہر چادہ باد جو آئے سو آئے کہ ہر چاقی ماں شریق کہنے الطافذ جو بھی میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں ڈال دیا جائے اس کا لطف و کرم ہے ہم تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں اللہ فلیت وقل اور اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر تبکل کرنا چاہیے اسباب و وسائل کا اہتمام فرض ہے آئند الحمط ہوں لیکن یہ کہ تبکل اسباب و وسائل پر نہیں صرف اللہ کی ذات کا اگلی آیت اس سے بھی زیادہ ایمان کی اصل حقیقت کو اور مصیبت میں صبر اور مسابرت کے لیے جو استقامت ہے گویا کہ اس کے لیے سب سے اہم جو موضوع سامنے رہنا چاہیے جو حقیقت مستحد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کل ہل طرف بنا اللہ دل خوشن این کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت اعلی انجاموں کے دو نہایت عمدہ اور حسین چیزوں کے اور کس کی توقع کر سکتے ہو اب حسنین حسنا کا تسنیاں ہے حسن آسن کا وہ ہے دو نہایت عمدہ نہایت اعلیٰ دو ہی انجام ہو سکتے ہیں نا مراد کیا ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں سب قتل ہو گئے ہمیں تو یہی چاہیے مطلوب ہے مقصود ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غریبت نہ کشور خوشائی اور اگر ہم کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں ہیں اور یکساں کیا نہایت اعلیٰ ہے نہایت حسین ہے نہایت مطلوب ہے اب ڈر کس بات کا مر منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو لوگ موت کو اس درجے خوشائن سمجھتے ہو اور شہادت کے موت کو اپنے لیے اصل حیات جاویدانی کا ذریعہ سمجھتے ہو اب ان کے لیے ڈر ہوگا تو کس شے کا ہمیں کس شے سے ڈرا رہے ہو ان ہر طرف بسو نہ بنا اللہ حدل حسنین و نہ لو اور ہم تمہارے بارے میں ایک امید لیے ہوئے ہیں توقع کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کس بات کا یہاں بھی اب دو باتیں بیان کی چونکہ وہاں دو ہیں حسنین دو ہے ہم سب شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب ہم اگر کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تب تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہم بھی تمہارے بارے میں دو باتوں کے امیدوار ہیں اللہ کی طرف سے نمبر ایک یہ کہ آیوسیبہ کم من عذاب ہی کو بے دینا اللہ کی طرف سے عذاب تم پر کوئی آئے یا تو اللہ اپنے پاس سے کوئی بھیج دے کوئی سماوی آفت آ جائے کوئی اور تمہارے اوپر کسی اور طرح کی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سزا آ جائے یا ہمارے ہاتھوں آئے کوئی وقت آئے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کھول دے اور ہمیں اجازت دے دے تمہارے اوپر تمہارے خلاف اقدام کرنے کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا مرحلہ آ جائے کہ اللہ تعالی کی طرف سے منافقین کے خلاف بھی قتال اور جہاد کی اجازت مسلمانوں کو عطا ہو جائے تو ہم اس کے م... ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ورنہ تربسو بیکم میوسی بکم اللہ بزاب اوب ادینا فتربسو انا ماتم تربسور تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے کیا آتا ہے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تم انتظار کرو تم ہمارے بارے میں دو نہایت تمدہ چیزوں کے سوا کسی شے کی توقع ہی نہیں کر سکتے اور ہم بھی تمہارے بارے میں امید کر رہے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی اللہ تعالیٰ یا تو خاص اپنے ہی پاس سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے گا یا ہمارے ہاتھوں تم پر عذاب آئے گا ال انش کوتاونکرا اب یہاں ایک نفسیاتی بات سمجھ لیجیے بسا اوقات اگرچہ منافقوں کو جس طرح جان عزیز تھی مال بھی بہت عزیز تھا لیکن یہ کہ یہ انسان کی کمزوری ہے جب جان پر بن جاتی ہے تو مال پیش کر دیتا ہے کوئی کسی طریقے سے جان بچ جائے تو وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہمارے صدقات قبول کر لیے جائیں ہماری طرف سے بس یہی کافی سمجھ لیا جائے تاکہ کسی درجے میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلانے کے کسی درجے میں مستحق جو ہے سمجھ سکیں اور لوگوں کو بتا سکے کہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہے لیکن یہ کہ اس مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب منافقین سے کوئی صدقہ بھی آپ کا بھی قبول نہ کی ان کا کوئی مالی تعاون بھی آپ قبول نہ انفکو تو کہہ اے نبی کہ چاہے تم اب دل سے دلی آمادگی سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور صدقہ دو اور چاہے مجبوری کو اس لیے کہ یہ مجبوری تمہارے لیے بن گئی ان یہ تمہارے سے قبول نہیں کیا جائے گا انکم کنتم قوم کن اس لیے کہ تم نہایت سرکش لوگ ہو تم نے اس پوری جد و جہد کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا ہے وہ ماں بنا ہوں تو مل اللہ کفر ملّہ ہے وہ رسول اور نہیں محروم کیا ہے ان کو اس سے کہ ان کے نفقات ان کے صدقات قبول کیے جاتے مگر اس سہنے کے وہ اللہ پر کفر کر چکے ہیں اللہ کا اس کے رسول کا یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بات جو ہے سورہ منافقون میں بھی اور حقیقت نفاق کی تقریب میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ نفاق بھی اصل میں کفر ہے ارتداد ہے ذالک کا بے اللہ عامن سما کفم فتح میں اعلیٰ قلوب فملہ لیکن یہ قانونی ارتداد نہیں، ظاہری نہیں ہے باتمی ارتداد ہے اندر سے جو بھی ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو ہے کبھی حاصل ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی وہ جاتی رہی لیکن یہ کہ اوپر سے ایک ونیئر جو ہے قانونی اسلام کا وہ برقرار رہا تو فرمایا ماں منا ہوں ملتکمل مِنْ فقات ہُ اللہ نہ کفر و ملّہ ہے وہ بے رسولی ولا یاتون صلا کا اللہ وحم اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتے نماز کے لیے نہیں آتے نہیں کھڑے ہوتے نماز کے لیے مگر یہ کہ بڑے کثر کے ساتھ طبیعت کے پر جبر کرتے ہوئے ولا الفقون اللہ وحم کارحون اور خرچ بھی کرتے ہیں تو دلی آبادگی سے نہیں مجبوری کو فلاں تو جن کا مال ہوں ولا آیات ہم اس سے پہلے حقیقت نفاق کے ذمن میں بھی پڑ چکے ہیں تو آپ کو اچھے نہ لگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد ان نما یرید اللہ علی بہم بے حافل دن... فی دنیا اللہ تعالی یہ چاہتا کہ انہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا زندگی میں بھی عذاب یہی مال اور اولاد سوہانے روح بن جائے دنیا کی زندگی میں بھی تو یہ بڑی شے اور بڑی نعمت نظر آتی ہے لیکن البسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہے انسانوں کو اسی دولت کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے وہ تجھ پان فتحم اور ان کی جان نکلے اسی حال میں کہ وہ کفر پر رہے بِاللَّهِ اِنَّهُمْ اور وہ یہاں نفول اب اللہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم بھی تم ہی میں سے ہیں بما ہوں منکم ارے مسلمانوں یہ ہر تم میں سے نہیں ہے ولاقن نہ ہوں قوم یفرقون بلکہ یہ بزدل لوگ ہیں فری طا یفرقوں کے معنی گھبرانا اور خوف کھانا اور بزدلی کے لیے گویا کہ یہ عبارت ہے یہ بزدل ہے کھل کر نہیں کہہ سکتے اگر کھل کر کہتے ہیں ابتدا کا معاملہ کرتے کھل کر دشمن بنتے ہیں تمہارے تو تمہارے ہاتھوں انہیں مشکل پیش آ جائے گی تمہارے سے مقابلہ کرنا پڑے گا لو یدون عمل جان او بغادات خلن یہ تو ان کی مجبوری ہے اگر کہیں انہیں مل جائے کوئی جگہ سر چھپانے کو کوئی تھکانہ کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ لب اللہ تو اسی کی طرف یہ لوٹ جائیں گے اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے جیسے کہ کوئی جانور رسی توڑا کر بھاگتا ہے یہ تم سے علیحدہ ہو کر کہیں نہ کہیں پناہ لے لیتے لیکن اب ان کے لیے پناہ ہے کہاں پورے جزیرہ نمائے عرب پر دین کا غلبہ ہو چکا ہے بارک اللہ لی و لم القرآن رازیم و نفا و ویا کم بل آیا